الحم محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سلام ہیں ہمارا سلسلہ درس خطاب دعوت شریف میں سے کلمہ طیبہ اور اولاد کے زمرے میں درس نمبر 6 ہیں مجموعی طور پر دعوت کا درس نمبر 79 نائن یعنی ایکم اسی اناسی نمبر جو ہے درس ہے ایکم اسی سیونٹی نائن نمبر ہے اور اس میں اسی مبارک کلمہ طیبہ کے مختلف پیروگرافس کے بارے میں توجہ دیتے آیا اور اس سے پہلے والے درس میں جو ہے 78 میں دس نمبر مولا علیہ السلام کے علین ولی اللہ کے جملے کی مختصر توضیحات آپ لوگوں کو دیا تھا اور ابھی جو ہے وفاطمت و امت اللّہ حسین وال حسین صفت اللہ ان دو مقدس جملوں کے بارے میں مختصر توضیح دے دوں گا تو اس مقدس کلمے کے اندر علم طلبہ کے اندر جو کہ ہمارے دین جو ان ہمیں نمازوں کے بعد پڑھنے کی نصیحت فرماتے ہیں اور پڑھنے میں ثواب اور اجریس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کیونکہ اس مقدس کلمے کے اندر سات بنیادی اعتقادی عقائد اور نورانی عقائد ہیں جو تمام مسلمانوں کے اجماعی عقائد ہیں اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے بنیادی طور پر اس کلمے کو تعصف کے آنکھیں اتار کر دیکھا جائے تو اس میں کسی کو کسی کا دل آزاری کی بات کسی کو تکلیف کی بات نہیں ہے بلکہ تمام مسلمان اس کلمے کے معنی مفہوم سے سب کو آگاہ ہے اور سب اس کے معنی مفہوم پر ایمان لانے کے دعویدار ہے <تصفح> <تصفح> تو یہ اس کلم کو جتنا کثرت سے پجیں گے ان سات اعتقادی عمر کے بار بار ہمارے اندر تجدید ہوتے رہیں گے اور ہماری ایمانیات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے رہیں گے اس کے پڑھنے میں ثواب اور آجر ہونے میں کسی قسم کی شخص بنی ہے حسن اس کلمے کے شروعت ابتدائی جو کا دعا دعائیں کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دو کلمہ ایسے مقدس کلمہ ہیں جس کے پڑھے بغیر کوئی شاخ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے اور جو شاذ و کرما بار بار پڑھیں گے اس کی اسلام اور تقویت پیدا کرے گا ہاں اور یہ افضل ترین جو ہے ثواب رہنے والی مقدس کلمات میں سے کہ پیارے نے خلما افضل و ذکر اللہ الہ, الہ, الہ ال اللہ اور علیہ السلام کے ولاعت کے کے بارے انسان اس کے اندر سے منافقت ختم نہیں ہوتی ہاں جی علیہ السلام کی ولایت کے منافقت کی خاتمہ کے انسان کے اندر سے جو اسلام کے ساتھ سو فیصد خلوص ہو جائے ہاں جی باقی پنجن پاک علیہ السلام سب کے جو ہے ان کے ساتھ بھی مبارک کلمات کے علیہ اللہ محسوہ اللہ فاطم و تحمۃ ان مقدس کلمات سے بھی ایمانیات میں مزید استحکام اور نکھار پیدا ہوتی ہیں کیونکہ امت کے اندر جو اختلافات فرقہ بندیاں بندگاہ ہوئی اس کی بنیادی وجہ االویت سے دوری کی وجہ سے وہ ہے سے جو ہے وقت کے عمرانوں کی سازشوں کی وجہ سے امت کو الیویت سے دور کے جس وجہ سے امت کے اندر یہ فرقہ بندیاں ہوئے ان سب کا اختتام وہ ہستیاں جن پر پوری امت اتفاق ہو سکتی ہیں ان کی قول فیل ہر چیز پوری امت حجت سمجھتے ہیں یا ان کے احترام کے قائل بالاتفاق اتفاق وہ یہی پنطۂ پاک علیہ وسلام جملہ کر فاطمہ تومۃ اللہ جو کل میں طے بخائے حصہ ہیں تو فاطمہ سیدت النسالعالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں جی اب آپ کے بیٹی ہیں معصومہ ہیں آپ کے بارے میں حامداقدہ یہ ہے کہ آپ معصومہ ہیں اور آپ کا بارے میں آپ کا قدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پوری امت کے خواتین میں سے آپ کو اللہ نے آپ کو چنا ہے ہاں جس طرح مریم صلی اللہ علیہ کو بنی اسرائیل میں سے چنا تھا آپ کو امت محمدی میں سے چنا ہے پیارے نبین نے فرمایا آپ تمام عالمین کے خواتین فاطمہ الصیدۃ النساء العالمین کا پیارے نبین تمام عالمین کے خواتین کا آپ سردار ہے تو فاطمہ اس عظیم ملکے کا خاتون کی جو ہے بیٹی ہیں حضرت خاجر قبراء رسول اللہ علیہ وسلم کی آپ بیٹیاں ہیں <تصفح> اور اولن تو آپ کی اکلوطی بیٹی ہیں مراخذے کے مطابق اور اگر جو ہے دوسری بیٹیاں بھی اگر ہیں تو ان میں جو اگر ان کو بھی بیٹیاں تسلیم کریں جو جیسا جیسا تاریخ میں اختلاف ہے تو آپ کی آشان مرتبہ یقیناً دوسری بیٹیوں سے ممتاز ہے اس میں بھی کوئی شکش ہوا نہیں ہے میں تو فاطمہ تو امت اللہ تو امت ان کا لبھ جو ہے عربی زبان کی لغات کے لحاظ سے تو اما جمع اس کی ہے کنیس لونڈی کے معنی میں امت اللہ اللہ کے کنیس کے معنی میں تو یہاں جو ہے چونکہ یہ محمد عبد ہو رسول کے اس امبیہ کے بارے میں اب کا لبظ آیا تو حضرت ظاہر سلام علیہ میں عمد کے میں امت کا لبظ آیا اسے عبد کے مقابل لفظ تجم لفظ سے تو عبد کا معنی جو ہے یہ آیا کہ اب کے معنی عبد بالعبادت عبادت اللہ کی بندگی کرنا اللہ کی بندگی کرنا عبادتوں اور خدمت کے ذریعے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی اور اللہ کے بندوں کی خدمت یعنی اللہ تو اس لحاظ سے اب کا معنی ہی ہو گیا اللہ تعالیٰ کی سو فیصد موتی اور فرمدار اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے والے بندے کو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم رہنے والے ہستی کو عبد کہا ہے تو اس کے مقابلے میں امتن ہے تو امن کے معنی بھی یہی یہاں اب تو والنیٰ رکھتا ہے تو معنی یہ بن جائے گا امتن ایسی خاتون جو کہ اللہ کی عبادت و فرمن برداری میں مصروف رہتی ہیں اور کمال خلوص کے ساتھ اللہ کی بامعرفت اور سچی بندگی کرنے والے خاتون مراد ہے کیونکہ اب جب گامبر کے بارے میں آیا تو اما تر حضرت خاطمہ کے بارے میں آئی چونکہ جو ہے بمانی بمانیہ کسی کے زر خرید لونے کے معنی میں نہیں عربی زبان میں زر خرید لوڑنے کے لیے بھی اماں استعمال ہوتے امت یعنی ہاں وہ تو سرے سے نہیں تو زہرہ کے لیے امت اللہ کے مطلب کیا ہے چونکہ وہ مرد کے لیے اب کے لفظ اسمال ہوتے ہیں خواتین کے لیے امت استعمال ہوتے بندی کے معنی میں تو خاطم و اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی سچی بامعروفت جو ہے اور کمال معرفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی اس عظیم ملکات جو, جو ہے اس اللہ کہا جاتا ہے تو یہ کہتے سلام مظاہرہ سلام اللہ جو پوری امت کی خواتین میں سے اللہ کے بامعروفات اور سچی بندگی کرنے والی وہ خاتون ہے اس میں کسی کو شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ نو انسان اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ نو انسانی میں سے انسانی میں خواتین شرمیں سے اللہ کی کمال معرفت کے ساتھ بندگی کرنے والے عظیم ملکہ حضرت زہرا تر علیہ السلام ہی ہے ہاں جی اور اللہ نے آپ سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رہنے کے بشارت اور خبر ہمیں آج تدھیر کی صورت میں دے دیا ہے کہ ان معایورید اللہ علیہ سعن کو رسہ اللل بیت و تہرک کہ اللہ تعالی نے آپ کو جس طرح پاک کرنے کا حق ہے پاکیں تو آیت تفہیر میں ازواج نبی داخل ہے یعنی اس پر امت میں بحث ہے معذرت زہرات داخل ہے یعنی اس میں تو کسی کو بھی بحث نہیں بالعما آیت تطہیر کا مالک جو احتجا رہا ہے آپ کے شان نازل بس رسول اللہ بھی تو یہ سعد کے نزول کے وقت امت کے ساتھ قصل میں اضلاع دکھانے کے لیے بعض روایت کے مطابق چھ مہینہ بعد میں نو مہینہ اس سے زیادہ بھی لے کر لکھا ہے مضاح نے مہارخین نے کہ آپ صبح کی نماز پر زہرہ کے دروازے پہ آ کے سلام پیش کرتے تھے السلام علیکم یہ آہل اور آگے پھر آئے انما مایورید اللہ علیہ السلمان کو مریض سہل بیت فرما کر آپ تشریف لے جاتے تھے اور اس کے علاوہ جو اللہ کی سچی بندگی کی وجہ سے جو پوری امت محمدی جی کے خواتین میں سے افضل ہونے کی وجہ سے مسلمان خواتین کے نیابت میں ہاں جی آپ نے واقع مبالے میں شرکت فرمائی اور اللہ تعالی نے آپ کو واقع مبالے میں نجران کے یہودیوں کے مقابلبے میں بدعا کے لیے رسول اللہ کی دعا پر و آمین کے لیے آپ کو سال لے کے تمام مسلمان ہو تو ابن نہ ابنا ونیسا کو تم ورنسا نہ اپنے کو ہم اپنے عورتوں کو بلائیں گے تو اس میں پیارے رسول نے حضرت ظہر اطہر سلام اللہ علیہ کو آپ نے سال لے کے گیا اور پیارے رسول نے یہ بھی حرمایہ بعد میں کہ اگر میرے امت کے اندر جو ہے ان چار حستیوں سے مولا علیہ السلام حضرت فاطمہ زہراسن حسین سے بھی زیادہ افضل کوئی اور حستیاں ہوتے ہیں تو اللہ مجھے ان کو بھی ضرور سال لے جانے کا حکم برماتے ہیں۔ ہاں جی تو اس لیے امت اللہ کہا جاتا ہے زہرا یا تھر کو حضرت زہرا یا تھر جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو فرشتے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے تھے یا فاطمہ تو ان اللہ <سؤال> اسطفیٰ کی مرتح ہے وصطفی کے علیہ ساح ان جس طاطۂ مریم سے مخاطب ہوتے تھے پھر سے آپ سے بھی مخاطب ہوتے تھے کہ فاطمہ بے شاء اللہ نے آپ کو چن لیا آپ کو پاک کیا آپ کو منتخب کیا تمام عالمین کے خواتین پر تو اس لیے حسف فاطمہ کو ہم اس کلمے کے اندر و فاطمہ تو امت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بامعرفت اور کمال معرفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم بلب کرنے والی اللہ کے اطاعت و بندگی کرنے والی پاک اور طیب خاتون کے معنی میں وفاطمت امت اللہ کا آگے وال حسن الحسن صفت اللہ حسن جو ہے اسمادئی حسن یا حسن سے اس کے معنی جو ہے اور صفات مشبہ ہے اس کی معنی حسن بہتر ہونا عمدہ ہونا خوبصورت ہونے کے معنی میں ہے تو الحسن یعنی بہت بہتر اور خوبصورت اچھا گوٹ معنی کے معنی میں آج کے اسلام ہے اور حسن کا لحبہ جو ہے عربی زبان میں یہ حسن اسی حسن سے قرآن پاہ میں زیادہ تر مواقع پر حسن بصیرت کے لحاظ سے بہتر ہونے کے معنی میں آیا ہے استعمال ہوا جیسے وقول الن ناز ہاں جی وسین ال انسان علی والد حسنا، یہ سارے حسن جو انسان کی بصیرت کے اعتبار سے ہیں مان کہ اچھی اچھی باتیں جو, جو انسان کی اچھائی پر کرتا ہے اس کے حسن سیرت پر دلات کرتی ہیں ایسے کلمہ لوگوں سے بات کیا کریں تو بس الحسن کے معنی یہ ہوا کہ لغت کے اعتبار ایک تو اس پیار نبی وسلم کے نواسے کا جو ہے سبت اکبر کا نام گرامی ہیں اور اس نام کا معنی جو ہے بہت عمدہ معنی ہے یعنی بہت سے ناموں کا نام میں معنیٰ عمدہ لیکن یہاں جیسے یہ ہستیاں جو ہے اس عمصہ جیسے نام خوبصورت ہیں ان کا وہ اس نام کے معنی محفوظ سے کماقہ آپ متصف بھی ہے یہ ہستیاں تو فرماتے ہی مانتے ہو تو یہاں حسن کا معنی یہ ہوا کہ وہ عظیم ہستی کہ جس کے تمام حسرتیں سب سے بہتر عمدہ اور خوبصورت ہو اور حسن سورت کے ساتھ حسن سیرت بھی رکھتا ہو ایسے حسین کو حسن کہا جاتا ہے اور حسین جو ہے حسن کا اسم تصغیر ہے عربی زبان میں پیار کے لیے جو ہے تصغیر کے لفظ استعمال کرتے ہیں ہاں جی تصغیر جیسے ہم دیکھ دیکھ چاہ بولتے ہیں نا ایسے راج الرجیل بولتا ہے جی پیار کے لیے جیسا جاتے سکینہ کا کہتے ہیں عاصل نام جو سکینہ ہے پھر سو کینا بولتے تھے پیار کے لیے اس میں معصومیت آ جاتی ہے تصغیر کے لفظ بان جاتے ہیں اس میں جو ہے معصومیت عمر کے لازی سے چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ معصومیت اور پیار اور محبت کا پہلو اس کے اندر اس معنی میں آ جاتی ہے عربی زبان میں لفظ تصغیر کے لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اسے الحسن کا اسم میں ہے حسین کا حسن کا اسم میں حسین ہے تو جو کہ نہایت ہی پیارے خوبصورت اور معصومیت کے مالک اور اچھا ہونے کے معنی میں آتا ہے کیونکہ الحسین اس میں جب تصویر ہوا تو اس کے معنی ہوتا ہے الحسن اس میں مکمل کے طالب ادب کے لحاظ سے تو الحسن کے معنی اس کے اندر پائے جانے کے ساتھ ساتھ ایک خاص لطافت زیبائی ہیں اور معصومیت معصومیت, معصومیت معصومیت معصومیت اور اچھی خصلتیں ٹھیک ہے اور اچھی خصلیں پائے جانے کی طرف واضح اشارہ پائے جاتے ہیں یعنی الحسن کے جب الحسن کہیں گے تو یعنی بہت زیادہ خوبصورت خوبصورت بہت زیادہ اور بہت پیارے بہت عمدہ بہت زیادہ پیارا عمدہ صورت سیرت دونوں میں یہ مانا دیتا ہے تو یہ ان ہنسیوں کے نام کا معنی ہے اصل میں تو یہ ان زوات مقدسہ کا ایک سفت اکبر کا اور ایک شفت اقصر کا نام مبارک ہے مولا علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا ایک چھوٹے سے بات والے بیٹے کا جو ہے جوہرا سے انہیں دو بیٹوں ہیں اور ایک حضرت زینب مخلصی تو ان حراہر کے ان بیٹوں کے نام مقدس ہے یہ حسیاں اور پوری تاریخ ان ہنسیوں کو جانتے ہیں پوری نو انسان ان حسیوں کو جانتے ہیں زمین اور آسمان عرش و کرسی لوح و قلم کائنات کے ہر شے ان ہستیوں کو جانتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ تمام جو ہے موجودات کی تحریک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد جی کو حل فرمایا پھر نور پنجن کو باقی ان چار ہستیوں کا علی فاطمہ حسن حسین کو نور کو حل فرمایا آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے وہ آپ نے ان ہستیوں کے نور کو دیکھا ہاں جی اور اس لیے جب دنیا میں اگر اپ آپ نے انہیں ہستیوں کے نور کو وسیلہ دے کر دعا کے تو اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمایا تو شفت اللہ حسن و حسن صفحت اللہ تو صفہ و جو ہے وہ صفا معنی جو ہے و صفا صفائی نکھار اخلاص کے معنی میں صف و تو معنی کے معنیٰ عرب زبان بتیں اے خالص ہو کس چیز کی خالص پیور چیز کو کہا جاتا ہے یعنی جیسے یقال المحمد الصفۃ اللہ من خل کے یعنی محمد الصفٰ اللہ تعالیٰ کے تمام محلوقات میں سے خالص اور جو ہے نکھار کے مالک اور جو ہے حل لحاظ سے منتخب شدہ ہستی خالص ہستی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کسی قسم کے اے وہ نقص ایک ذرا کے واور تو عالبر فمز و صحفۃ وسن و صحت و تینوں خالص عمدہ چیز کے معنی میں تو اس کے مطلب کیا وال حسن و الحسن صفت اللہ یعنی حضرت امام حسن اور حسین علیہ مثلاۃ وسلام اللہ کے بندوں میں سے صاب خلاص اخلا ظاہری و باطنی ہر لحاظ سے صاف اور نکھار اور اللہ کی خالص بندگی کرنے والی اور بامار بندگی کرنے والی اور حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت کے مالک ہستیاں ہونے کو ہم بیان کرتے ہیں یہ مبارک عبارت اور ہمارا خدا ہے کہ یہ ہنستیاں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ بندوں میں سے اللہ اللہ کے نہایت ہی اور پیارے بندوں میں سے اور یہ مقام انہوں نے اللہ تعالیٰ کے توفیق سے اللہ تعالیٰ کے سچے بندگی اور فرم برداری اور علم و معرفت کے ساتھ سو فیصد اللہ کے دین پر اپنی سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ہنستیوں کو چنا ہے ان کو مقام و منزلت عطا فرمائے ان سے محبت ان پر دروس بھیجنا نمازوں میں ہمارے پر واجب کرا دیا چمہ کے خطبوں میں واجب کرا دیا ان سے تمسک و این دین ہے ان سے جدائی این نفاق اور خف کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں لہذا ہم اپنی ایمانیات کے اسکام کے لیے ان مقدس کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نہ صرف نماز بلکہ ہمیشہ انسان کو جب بھی اللہ تحفے دے دے ارد زبان رکھنا چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے سوتے جھکتے ہوئے کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بقرار ہے محمد مصطفیٰ کے رسالت کے بقرار ہے علیہ السلام کی ولایت کا بقرار ہے پلس فاطمہ زہراحسن حسین ان ہنسیوں سے اپنی محبت عقیدت کا اظہار ہے اور ان کے چاہنے والوں پر درود و سلام، ان کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار ہے، یہ سب کے ایمان زین گرامی نینی کلمات پر دعا پر ودی گرام محمد آل محمد سے شچی محبت اور مادہ کی توفیعت اور